الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدي امبيا والمسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین خلا یعنی جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجایا ہوا ہے اللہ اکبر خواب دیکھنے والے نے دریافت کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ پہ کرم فرمایا اور مجھے بخش دیا اور تاج پہنا کر جنت میں داخل فرمایا پوچھا کس سبب سے تو فرمایا کہ میں تاج مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا یہی عمل میرے کام آ گیا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلاۃ وسلام علیہ سعیدیہ سعیدیہ رسول اللہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ برکتوں والا مہینہ صارتوں والا مہینہ رحمتوں کا خزینہ اور پھر پہلا عشرہ عشرہ رحمت یہ ابھی اختتام پر ہے اور دسویں روزے کی سمجھ لیں کہ جو ہے وہ شروع ہو چکی دسویں کا دن جو ہے یہ کہ یہ ابھی سے مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہو چکا ہے آج ان شاء ہم ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے نو سال پورے ہونے پر نگرانی شروع سے کچھ بات چیت بھی کریں گے مدنی چینل کے حوالے سے آپ نگرانی شروع سے کچھ پوچھنا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ ڈسکشن سماپت فرما رہے ہوتے ہیں بات سن رہے ہوتے ہیں اس دوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ کے لیے مدنی چینل نے ذرائع کھلے رکھے ہیں آپ کال کے ذریعے سے میسج کے ذریعے سے واٹس اپ کے ذریعے سے ٹیلی گرام کے ذریعے سے اور اپنی جو وائس کال کے ذریعے سے اپنا فیڈ بیک اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کو آپ کی کالز کو آپ کے میسیجز کو ہم فسرے کا حصہ ضرور بنائیں گے نگرانی شدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ شاء اللہ سے مدنی پھول بھی لیں گے حضرت سیدہ خدیج القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام اور ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ کیسے بنے گا الحمد للہ رب العالمین سید المرسلین ہماری امی جان ام المؤمنین سید اتون خدیجۃ رضی اللہ تعالی انہا یہ اس معاشرے کی ایک عظیم ترین شخصیت تھی اور آپ کو اس معاشرے میں بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور آپ کا تذکرہ بڑا خوبصورت تھا اور آپ کا جو ایک مزاج مبارک تھا انداز مبارک تھا وہ اتنا خوبصورت اور پیارا تھا کہ آپ تجارت تو تجارت تھا آپ کے مالداری مال، مالی گھرانا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ کا مال تجارت لے کے جانا اور پھر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ جو مال تجارت کا سفر تھا اس سفر میں جو آپ کے اوساف مبارک جو آپ تک پہنچے تو چونکہ وہ ویسے سلیم الفطرت تھیں تو آپ کے لیے اس میں کوئی تعمل نہ تھا کہ آپ کا نکاح کا پیغام نبی باغ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا اور پھر نکاح بھی ہوا اور نکاح کے بعد پھر جو ایک زندگی تھی آپ کی وہ اتنی عظیم زندگی تھی کہ میں اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی انتقال کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کا ذکر کرتے کہ آپ کی دیگر ازواج فرماتی کہ ہمیں ان پر حیا آتی تھی غیرت آتی تھی اور اتنا ذکر کرتے تھے پھر ان کی جو جو جان پہچان والی ہوتی تھیں بعد میں ان کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو حسن سلوک ہوتا تھا اور ان کے بارے میں جس طرح کے کلمات ارشاد ہوتے تھے نا کہ مطلب اس گھریوں میں میرا ساتھ دیا کہ جس گھریوں میں اس کو ساتھ نہیں دیتا تھا اللہ بلد بلد بلد آج کے اس پرفتن دور میں میری تمام اسلامی بہنوں سے یہ مدد انتیجا ہے کہ آج رمضان اور مبارک چودہ سو سے نجری کو ہم اپنی پیاری پیاری امی جان امنی صدیتنہ خدی جت القبر رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد منا رہے ہیں اور آپ کو اس قدر محبت تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی آپ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کے وسال کے سال کو غم کا سال کہا گیا اور آپ بڑے غم زدہ تھے اور آپ کی جدائی آپ کے قلب پر شاخ تھی اور آپ کو ایک صدمہ تھا کہ ایک بہت زبرد ہمدرد اور ساتھ دینے والا ایک فرد تھا جو دنیا سے رخصت ہو گیا تو ایسا کردار ہماری اسلامی بہنیں اپنے شوہر نامدار کے ساتھ گزاریں کہ اگر بیوی کا انتقال شوہر سے پہلے ہو جائے تو شوہر اس کی محبت میں اور اس کی قربانیوں کو اس کے بعد یاد رکھے اور اس کی خدمتوں کو یاد کرے آپ نے اپنا مال سارا سرکار کے نام پر قربان کیا یہاں تیرا مال میرا مال کی تو بحث ہی ختم نہیں ہوتی یہ میرا یہ تیرا زکوٰۃ دینی ہو تو آپ دے دیجئے ورنہ مال تو سارا میرا ہی ہے شوہر کو ضرورت پڑے تو بیوی اپنا مال چھپائے شوہر کو حاجت ہو تو بیوی اپنی خدمت سے جی چورائے آپ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ یار یہ مردوں کو تو کچھ کہنی نہیں وقت ہوتا ہے آج اسلامی بہنوں سے بات کرنے کا موقع ہے کیونکہ آج ہم جس کا یاد بنا رہے ہیں وہ عورت ہیں خاتون ہیں اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم زوجہ ہیں اور ہماری عظیم ماں ہیں تو وہ کون سی اولاد ہے یعنی ہم سب ام المومنین کہتے ہیں ہم سب انہیں ام المومن کہتے ہیں اسلامی بینیں بھی ام کہتی ہیں بھائی بھی ام المومنین کہتے ہیں تو ام المومنین کی یہ زندگی ہم سب کے لیے اس میں مثال ہے تو میں یہی عرض کروں گا جس کو ہم مثالی معاشرہ کہتے ہیں کہ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ ان کی زندگی سے یہ ضرور سبق حاصل کریں کہ مورلی فزیکلی اور فائننشلی مالی طور پر قلبی طور پر ذہنی طور پر ہر حوالے سے اپنے شوہر کے لیے ان تمام چیزوں کو حاضر رکھیں خوش دلی کے ساتھ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ انہا کی جو مبارک سیرت سے معلوم چلتا ہے کہ بی بی صاحبہ ہسٹوریکلی ایک رچ وومینٹ تھیں ماشاءاللہ عزوجل ایک بزنس وومینٹ تھیں اور سیدہ کا جب نکاح نبی برحق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلمہ کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر ایک ایسی خوشباش خاتون جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری حالات ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت فائنینشیل اسٹیٹس بظاہر ہے یقیناً وہ تو کنجیا رب کریم جل مجدور نے اپنے خزانوں کی آپ کو عطا فرمائی ہیں مگر بظاہر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اختیاری فقر اختیار فرمایا اور سید کائنات رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا کہ ہر غم میں ہر تکلیف میں ہر پریشانی میں ہر آزمائش میں ایون کہ شاب طالب کے وہ تین برس کے جو کھانے پینے رہنے سہنے بلکہ معاشی طور پر ایسا بائکاٹ معاشرتی طور پر ایسا بائکاٹ ہو چکا تھا کہ اللہ اکبر روایتوں کے مطابق کے پتے کھا کھا کر گزارے کرنے کی بھی کیفیت تھی ایسے میں وہ اسلامی بہنیں یعنی سیدہ کی ہسٹری کا ایک یہ آئینہ اور اس کے مقابلے میں فی زمانہ ہماری خواتین کا ہمارے ہاں کی عورتوں کا ایسا مزاج کے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعی ہمارا نکاح بظاہر کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جس کا فائنینشیل اسٹینڈرڈ فائنینشیل اسٹیٹس اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا اور پھر اب ان کے ہاں آ کر بار بار بار بار بار بار ذہنی طور پر اسے اس عذیت میں مبتلا کرنا کہ میں تو اپنے گھر میں ایسی تھی اور میرے والدین نے تو مجھے ایسا رکھا تھا اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا دیکھا ہے تمہارے ہاں مجھے ملا کیا ہے تمہیں معلوم کیا ہے تمہیں دیکھا کیا ہے تم بھوکے ننگے لوگوں کے گھر میں میں بیاہ دی گئی ہوں اور میرے والدین نے تو میرے ساتھ یوں کیا تمہیں کیا پتا میرے کو تو بچپن سے طرح شہزادیوں کی طرح پالا گیا تھا یہ کیسا کردار ہے اور آج کل کے معاشرے میں میں دیکھتا ہوں دیکھنے کے بعد یہ مشاہدات کی روشنی میں اللہ تبارہ نہ کرے کہ کوئی ایسا تلخ تجربہ ہو مگر مشاہدات کی روشنی میں یہ باتیں آتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جس گھرانے سے آئی ہیں وہ تھوڑا سا فائننشلی اسٹیٹس والے لوگ ہوں آ, معاشرتی طور پر کچھ بہتر لوگ ہوں اور سادے والے کچھ قدرے کیفیت کے حامل اس طرح کے نہ ہوں تو پھر جو گھر میں یہ معاملہ ہے نا بات بات پر خاتون کا اپنے شوہر کو اس طرح سے غیرت دلانا آر دلانا اس کے بارے میں آپ کیا فرما ظاہر ہے کہ یہ ایک ہی نامناسب اور حیا سے عاری باتیں بات ہے اور اس میں تربیت کا بھی ایک فیکٹر ہے کہ اول تو اتنے ڈفرینس کے ساتھ شادی کرتے ہوئے سفر سوچ لینا چاہیے, چاہیے بعد میں اس طرح کے فیس کرنے کا کیا فائدہ تو سوچ لینا چاہیے اور پتا ہے کہ جناب ان کا اور ہمارا جو فائننشلی بیک گراؤنڈ ہے وہ اس میں بہت فرق ہے تو آدمی تو پر پریپریشن کے ساتھ شادی کرے جی جی اور پھر اگر اس کے یہاں ایسے حالات نہیں ہے جو حالات شادی سے پہلے ان کے یہاں ہوتے تھے تو وہ اپنے شور کو آر یا اس کو تنز یا تانہ یا تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے اس کی اس کم آمدنی والی زندگی میں اس کا ساتھ دے بلکہ اس کو مورلی سپورٹ کرے اور اپنے کردار سے ثابت کرے کہ آپ امیر ہوں یا غریب ہوں آپ کے یہاں خوشی ہے یا آپ کی یہاں ہے میں ہر حال میں ہر گھڑی میں میں آپ کے ساتھ کھڑا اسی کو تو رفیق حیات کہتے ہیں رفیع کے حیات کا لفظ کیا ہے زندگی کا ساتھی اب عورت ہو یا مرد ہو میں ان دونوں کو ارض کرتا ہوں سایہ نہ بنے آپ دونوں ایک دوسرے کا سایہ مت بنے کیونکہ سایہ اندھیرے میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے نا سایہ نہ بنے ایک دوسرے کا ساتھ اس طرح دیں کہ وہ اپنی پریشانی میں آپ کو اپنا مددگار اور غم خوار پائے اور وہ اپنی پریشانی میں اس کو اپنا غمخوار اور مددگار پائے آپ دونوں کا نکاح ہوا ہے اس میں تیسرے کا کیا فرق تیسرے کا کیا ٹھیک ہے جو ہمارے دائیں یا بائیں ہمارے آگے یا پیچھے جو لوگ ہیں جن کے حقوق ہم پر لازم ہے ذمہ ہوا ادا کرنے ہیں لیکن مین جو دو پلر ہیں وہ آپ دونوں ہیں آگے آپ دونوں کی محبت کی بنیادوں پر آگے آپ کے نسلوں کی تعمیر ہونی ہے تو آپ دونوں کا دسرے دوسرے کے ساتھ پیار و محبت اور اتفاق سے رہنا بہت ضروری ہے بلکہ میں تو کہوں کہ اگر عورت کے لیے بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ اس کے مثال کے پر عورت ہی غریب گھر کی آ جاتی ہے اور لڑکا امیر گھر کا تو ڈیفینیٹلی اس نے اپنے غریب گھر میں جس انداز جی سے زندگی جی گزاری جی ہے, جی جی ہے اب نرک بولے کہ تم یہ تمیز نہیں ہے وہ تمیز نہیں پائے تو وہ غریب گھر کی لڑکی تھی یہ تو آپ کو پتا تھا اور اس کے اور آپ کے گھر کے انداز و سٹینڈرڈ میں زمین آسن کا فرق ہوگا اس وہ اگر شریعت اور اخلاقی دائرہ کار میں ہم اس کو لانا چاہتے ہیں تو اس کی تربیت کریں وہ انشاءاللہ شاء آ جائے گی تو آپ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا <تصفح> یہ سمجھے کہ حضرت ہے خطیت القبرہ اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور نبی اپلّہ تعالی علیہ <تصفح> علی وسلم کی ان سے والیحانہ محبت پھر ان سے اولاد کا ملنا خود فاتح. آپ میں کہوں گا آپ ام میں فاطمہ <الحمدلہ> روبی اللہ تعالیٰ نے خاتون ربی اللہ تعالیٰ انا کی آپ امی جانے جان تو آپ سے اولاد ہوئی آپ سے کیا کچھ نہیں ہوا اور آپ نے کن حالات میں ان کا ساتھ نہیں دی بہت اچھی توجہ دلائی ہمارے اطربائی نے کہ تین سال کا سوشل بائیکاٹ معاشی بائیکاٹ اور جو کس قسمہ پرسی کے عالم میں اور جس پریشانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وط گزارا تو وہ اپنی مثال آپ تھا میری تمام اسلام بہنوں سے مت نتیجہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی شوہر ہیں ان کی نیکی میں ان کی پرہیزگاری میں ان کے تقوے میں ان کی عبادت میں ان کا ساتھ دیں اور خدا ناخواستہ اگر آپ کو آپ کے شوہر کی کوئی کمزوریاں نظر آتی ہیں وکنف نظر آتی ہے کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے اس کو چھپائیں یہ سوچ کر چھپائیں کہ میں نے زندگی ان کے ساتھ گزارنی ساتھ ہے اب اگر ان میں کوئی خامی ہے کمزوری ہے برائی ہے تو وہ میں نے دور کرنی ہے دعا کے ذریعے اور اپنے اخلاق کے ذریعے اور نیکی کی دعوت کے ذریعے ماشاپ. یہی عورت کے اندر کوئی ایسی چیزیں تو وہ شوہر یہ نہ دیکھے گا یار ایسی اس کو نکالو باہر نکالو فارغ کرو تو اس سے لے کر اگر یہ ستیہ ناش کر دے دوسری سفا ستیاش کرے گی تو ایسا نہ کریں بنانے کی بات کریں تو انشاءاللہ تعالی گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا <سلام> <ملعب سلام> <و> الحمد <لالحبیت. سلام> اللہ, <علی> <سلام> اللہ <علی> <سلام> <ملعب> <سلام> کی ڈسکشن کے دوران ایک بات سوچ رہا تھا آپ بھی جو مدنی پھول تعفر مارے بڑی ریلیونٹ بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ خرچے گھر پہ نہیں دے رہا آپ جیسے دیکھیں ایک گھر کے اندر پانچ بچے ہیں مثال کے طور پر اب پانچ بچے ہیں اور گھر بھی جو ہے وہ الگ ہے اور یہ مطلب اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے سروائیو کرنا ہے بچوں کا کھانا پینا ہے پھر ان پانچ بچوں کے اندر دو بیٹے ہیں تین بیٹیاں ہیں پھر ان کے اپنے معاملات ہیں اب نہ یہ گھر پر پیسے دے نہ یہ گھر کا جو ہے وہ خیال رکھے نہ یہ گھر کا جو ہے وہ احساس کرے تو کب تک بندہ وہ ہے خالی صبر کے گھونٹ پیتا رہے صبر کے گھون پینے سے پیٹ تو نہیں بھرتا پیٹ تو کھانا جائے گا پیٹ میں تو ہی پیٹ بھرے گا اصل میں دیکھنا یہ جائے گا اپنے سلمان بھائی کے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں شوہر کا اگر وہ محنت کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے اور وقت پر گھر سے نکل رہا ہے اور تگودو کر رہا ہے اب اس کے نصیب میں جتنا رسک ہے وہ رسک کو کمانے کی کوشش تو کرے گا تو کوئی بھی ذمہ دار شخص اپنے اوپر رہ کر اپنے گھر کو تکلیف میں مبتلا نہیں دے سکتا یعنی فیملی نہ فیملی فیملی ایک بہت ہی میٹر کرتی ہے انسان کی زندگی میں اس کی خوشحالی میں فیملی ڈسٹرب ہونا تو انسان خود ڈسٹرب رہتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اگلا مطلب ہاں اگر وہ کوتا کرتا ہے سستی کرتا ہے سویا پڑا رہتا ہے اور نان نفقہ جو اس پر واجب ہے اس میں وہ کوتاہ کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا صحیح. مخالفت تو نہیں رکھی جائے گی اس کا ڈھول تو نہیں بجایا جائے گا نا ابھی بھی جا کر چار آدمی میں پڑوسوں میں جا کے بات تو نہیں کرے گی مطلب کہ مستنڈا سویا راجہ ہے اٹھتا ہے ہی نہیں بچوں کا خیال رکھتا نہیں ہے اور وہ ساری دنیا میں اپنے شور کی قیمتیں توہمتیں برائیں تو نہیں نہ کرتی پھرے گی اگر کوئی کمزوری ہے تو وہ شور سے ہی بات کرے گی اسی کا ذہن بنائے گی اور اسی کا کے لئے کوئی اسبا پیدا کرے گی یا جو قریب سے قریب ترین جو فتنے سے بچ کر جو راستہ ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گی تبھی ہوگا البتہ شوہر پر نان کا واجب ہے کہ اگر بچوں کو خرچہ دینا ہے بیوی کو خرچہ دینا ہے گھر کی چیزیں ہیں ضرورت کی چیزیں پوری کرنی ہے اس کا خیال رکھنا ہے بے روزگاری کا دور ہے آمدنیاں کم ہیں اور اکثریت جو ہے نا وہ اس حوالے سے پریشان ہے اس میں اسلامی بہنوں کو واقعی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور اگر گھر کو درست چلانے کے لیے اگر کوئی قصبی معاشی اگر طریقہ اختیار کیا جائے یعنی کہ گھریلو قصب جیسو کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ بھی کیا جائے اس کا ہاتھ بٹے گا اور کیا ہے اس میں یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ابھی آپ نے کہا کہ وہ جا رہا ہے محنت کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے اپنی ایفرٹ کر رہا ہے پھر بھی نہیں نظام آ رہا یہ تو اور پریشان کن بات ہے کہ جا بھی رہا ہے محنت بھی کر رہا ہے نوکری پر بھی جا رہا ہے پھر بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا یہ پیسہ جو کما رہا ہے کہاں جا رہا ہے یہ تو اور بات ہو پیسہ آ نہیں رہا ہے نا پیسہ بیچارے کو مل نہیں رہا ہے وہ محنت آم. مزدوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے روزگار بلکہ بعض تو صبح نو دس بجے دکان کھولتے ہیں رات کو آتے ہیں گاہک نہیں آتا اب وہ گاہک کو مطلب کہ بس اسٹاپ پر کھڑ کرتے گاہک تو نہیں ڈونڈا جائے گا نا آدمی آم. دکان ہی کھول کے بیٹھ سکتا ہے یہ بھی کیفیت ہے سیلری ہے وہ تو فکس سیلری ہے اس کو پتا ہے کہ میری پندرہ بیس پچیس ہزار روپے جو بھی سیلری ہے اسی میں مجھے گزارا کرنے کی شروع ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اخراجات کے مطابق آمدنی کی کوشش کرتے ہیں جی ہونا یہ چاہیے کہ آمدنی کے مطابق اخراجات کیے جائیں گھر اسی طرح چلے گا اور اگر ضرورت کے وہ اخراجات جس کو پورا کرنا ناگزیر ہے پھر اس پر غور کیا جائے کب وہ مشورے کیے جائیں اور نہیں ہو سکتا تو آدمی چوری کی طرف حرام کاری کی طرف یا برائی کی طرف تو اس کو نہیں نہ دھکیلا جائے گا سید کائنات کی مبارک کی سیرت کا الحمد للہ اس سے آپ مدری پھول ہمیں عطا فرما رہے ہیں اس موقع پر مجھے ایک, ایک پہلو یہ بھی ذہن میں آتا ہے جس کا بھی آپ نے کسبی معاملہ ارشاد فرمایا کہ گھریلو کثب کی ترقی بنائے سیدۂ کائنات کی ہسٹری سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزنس مومنٹ تھی نا مکہ مکرمہ میں آپ کا ماشاء اللہ اسائنمنٹ کنسائنمنٹ آتے تھے جاتے تھے تجارت کی ترکیب بنتی تھی ایک تعداد ہوتی ہے اسلامی بہنوں کے ان کا بھی ذہن اسی طرح بنتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے ارننگ کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے نکلنا چاہیے اور پھر وہی سوچ کے آ, کن خطوط کو مد نظر رکھے کن احتیاطوں کو مد نظر رکھے کن معاملات کو مد نظر رکھ کر کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ صورت اختیار کرنی ہے ان سے قطعی نظر ہو کر وہ پھر مرد و عورت شانہ بشانہ کی کیفیت میں آگے بڑھتی ہیں وہ بزنس وومین بنتی ہیں بس کے ڈرائیور اسلامی بہن خاتون بن جاتی ہے جہاز کی پائلٹ بن جاتی ہے جناب والا پہاڑ کی چوٹی سر کرنا اس کے مشن میں شامل ہو جاتا ہے وہ سائیکلسٹ بن جاتی ہے وہ موٹر بائکس بن جاتی ہے اور وہ تمام تر ترکیبیں اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے چونکہ یہ تو ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو سیدہ کائنات کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ان اسلامی بہنوں کو کیا درس دینا چاہیے کیا کیا سبق ملتا ہے کہ سیدہ کی اپنی شان اپنی عظمت اپنا مرتبہ اپنا درجہ اور رسول پاک علی سلاط اسلام کی مبارک سیرت اور آقا کی جو تربیت تھی اس سے سیدہ نے جو سیکھا اور پھر ان کے احکامات کی روشنی میں آج جو کسب اختیار کرنے کی حتیاتیں ہیں وہ کیا ہیں اس پر ہماری نہیں ہیں سورت کی بھوکی ہیں اور بعضوں نے دولت کمانے کا پیسہ کمانے کا جو ذریعہ ہے جسے شوبی میں عورتیں آئیں گی تو شو بھی میں عورتیں کا آنا تو بے پردگی کے ساتھ ہی آئیں گے اسی طرح ایروسٹس بنتی ہیں تو ایروسٹس بنتی ہے تو ایروسٹس کے لیے تو بے پردگی شرط ہے بغیر محرم کے وہ سفر کرتی ہیں شرعی سفر بغیر محرم کے وہ کرتی ہیں تو اس طرح کی تو بہت ساری چیزیں فیشن کی شاپس کھول کے بیٹھ جاتی ہیں فیشن کی ترقی بنتی ہیں ایک ایسے دور میں آپ یہ تذکرہ کر رہے ہیں جہاں پر عورتوں کی تو فیشن کی نمائشیں ہوتی ہیں اللہ اس میں عورتوں کپڑوں کی نمائشیں کرتی ہیں کہ خود ان کے بدن کی ان کی اپنی ہو نمائشیں ہوتی, ہو ہوتی, ہوتی, ہو ہوتی ہیں مجھے تو دیکھنے والے مردوں پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ نہ جانے ان کی غیرت ہے کہاں بیچنے چی... کہاں بیچ کر غیرت یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو اللہ کی پناہ اگر عورت کو ضرورت پڑتی ہے کوئی قسب اختیار کرنے کی تو اس کی شرائط پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں لکھی ہیں اور پانچ شرائطیں جو عالی حضرت رحمتہ اللہ تعالی نے لکھی ہیں ان پانچ شرطوں پس. کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق وہ قسم کرے گی تو اس کو اجازت ملے گی ادروائز اس کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی بنیادی طور پر یہ شوہر کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا خرچہ پورا کرے مدری چینل کی طرف چلیں جی بالکل الحمد للہ آج دس رمضان مبارک کو دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو نو سال مکمل ہو چکے الحمد <سؤال> الحمدللہ رحب <سؤال> العلح <اللہ. سؤال> <الحمدللہ سؤال> اور اللہ کی کروڑا کروڑا کرم نوازیے میں اپنی طرف سے تمام آشقان مدنی چینل کو مدنی چینل کے نو سال مکمل ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں آپ کا اپنا مدنی چینل جسے دیکھ کر اور جس کی پذیر کر کر مشورے دے کر اور کیا کچھ کر کر آ کر آپ یہاں تک پہنچے ہیں آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ کریم ہمارے اس مدنی چینل کو نظر بد سے, سے بچائے نظر بد سے بچائے نظر بد سے بچائے اور شریعت کے مطابق یہ مدنی چینل اپنی خدمات انجام دیتا رہے آمین اور آمین اپنی آمین اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جو ایک ذریعہ اس الیکٹرانک مبلک کے ذریعے اختیار ہوا ہے ہم اللہ تعالی شر سے بچا کر اپنے صحیح کام میں یہ لگا رہے میں آمین آمین آمین آمین مرحبا میں چارت سب سے پہلے میں مدنی چینل کے جو ویورز ہیں نا ان کا نمائندہ بن کر قبلہ نگران شرا دامت برکاتوں نے کو مبارکباد پیش کرتا آجا. کہ قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتوں نے اور قبلہ نگران شورہ دامت برکاتوں نے کو مدنی چینل کے ناظرین کا ایک ادنا نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جلد. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے کہ قبلہ نگران شورہ دامت برکاتوں نے علیہ کی مدنی چینل کے الحمد کھولنے میں اور لے کر چلنے میں اور اللہ کی نحمت سے یہ 9 سال کا جو سفر ربی کریم کی رحمت سے یہ جو بلندیوں کی جانب الحمدللہ قائم ہے دائم ہے گامزن ہے اللہ اسے نظر بد سے بچائے قبلہ نگرانی شدہ کے بہت ایفرٹس ہیں اللہ تبارہ کا تعالی ان کی ان کوششوں کو ان سعی کو وہ جو قبلہ نگرانی شدہ وقت تا فرماتے ہیں وہ تو آن جو وقت تا فرماتے ہیں وہ تو آپ دیکھتے ہیں آف ایئر جو قبلہ نگرانی شدہ مدنی چینل کے لیے وقتاطہ فرماتے اس کی تو نظیر ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے ہم سب کیا کامر سنت کو نظر بد سے بچائے دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے دعوت اسلامی کی شورا اور تمام وہ مبلغین کے جو ماشاء اللہ اجد وجل اس کے لیے آن ایئر ہوں یا آف ایئر ہوں جی اپنے جی اپنے علاقوں قصبوں دیہاتوں شہروں ملکوں میں بھی الحمدللہ جو اس کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں ان تمام کو بھی الحمد مبارکباد پیش جی یہاں اکثر مدنی چینل ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بات بھی آپ نے دی ہے ماشاءاللہ مرحبا مشبہ یقیناً اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کو چلانے میں اور پھر اس کا معیار مینٹین کرنے میں اور ہماری جو رمضان مبارک کی نشریات ہوئی صرف اگر انہیں کو لے لیا جائے تو یہ ہی ایک بہت بڑا کام ہے یعنی پورا مدری مشوروں کا ہونا اسٹائی بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا کس طریقے سے اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں ایک نئے اندازی بالکل ناظرین کو جو ہے وہ علم دین بھی وہ پہنچایا جائے پیار یا کا حسرات والسلام کی محبت کے جام بھی پلائے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرت مطالعہ کی طرف بھی لایا جائے سنتیں بھی سکھائی جائیں اصلاح کا جذبہ بھی بیدار کیا جائے اور دلچسپی بھی قائم رہے ان ساری باتوں پر نہ صرف مدری مشورے ہوتے ہیں بلکہ مبلگین دعاوت اسلامی کی باقاعدہ مدری تربیت کا بھی, ترگیت ترگیت ترگیت ترگیت ترگیت بھی جاری ساری ماشا رہتا ماشا ہے ماشا الحمد للہ جو مبلگین آڈیشن دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی نگرانی شدہ کا مدری مشورہ ہوا اس کے علاوہ بھی سٹنگ جو ہے یہ ہوتی رہتی ہیں جس میں ہمیں باقاعدہ طور پر یہ بات سمجھائی جاتی ہے سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ آپ جو بھی بیان کریں وہ اتھینٹیکیٹ ہونا چاہیے وہ صحیح ہونا چاہیے اور پھر اس کے اندر مدنی چینل کی سکرین ہے چونکہ آج بھی بات ہو رہی تھی کہ مدنی چینل کی ایک مثال ہے گویا کی ایسی ہے جیسا کہ ایک ہوٹل ہے جہاں روزانہ پکے گا اور روزانہ بکے گا یعنی روز جب آپ کو آنا ہے تو ایک نئی اور ایک اچھی چیز کو لے کر آنا ہے جبھی آپ اس فیلڈ کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں تو اس پہ الحمد بڑا ان کی ایفرٹ ہے اور اسنانی بھائی بھی ماشاء اللہ بات کو لے کر کے چلتے ہیں اور یوں ایک امیر اسنت کے فیضان سے مدنی چینل کی باہر جو ہے یہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کی کال سے شامل کرتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جو حنظ بک ساؤتھ افریقہ سے عقیل احمد اطاری عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ نگران کو تمام مدنی چینل کی ٹیم کو باپا جان کو تمام عاشقان رسول کو مدنی چینل کی نوی سالگرہ مبارک کو اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں افتی کا قبول فرمائے اور مدنی چینل کے ذریعے خوب خوب دن کی تبلیغ و تویج فرمائے آمین بجاہد نبی امی صلی اللہ علیہ علی وسلم علی. ایک ویور نے کہلیں گے ایسا نہیں ہے کہ مذہب پہلے نہیں سکھا تھا نہیں یقیناً الحمد بچپن سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہمیں سکھایا جا رہا تھا بتایا جا رہا تھا مگر جو دعوت اسلامی اور امیر اللہ سنت دامت براقاتون علیہ اور قبلہ نگران شورہ کا جو انداز ہے ان مذہبی پروگرامز میں جو دلچسپی اور جو مسکراہٹ کے پہلو یعنی خشکی سے جو خوش مزاجی کے پہلوؤں کی طرف آنا ہے نا یہ منفرد کیفیت ہم نے کہیں اور نہیں یہ مجھے اتنا اس کا میٹھا انداز لگا میرے والا امام یہ بھی ایک انداز دیکھ کے خود ایک بہت بڑے بزنس مین ہے ماشد اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے گا آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ مثالی معاشرت میں آج اس مثالی خاتون کا ذکر خیر ہے جو کہ ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی پہلی پرسنالٹی ہیں امت کی ماں ہیں اور ماں کبھی اپنے بچے کو دکھی نہیں دیکھ سکتی دیکھے گی تو رحمت کی نظر سے دیکھے گی اور خوشی ہی چاہے گی اور ان کی خوشی اسی میں ہوگی کہ آکا کی امت جنت میں جائے گی ان شاء اللہ مدنی چینل کے نو سال کی مدنی کاوشوں پر مبارکباد دیتا ہوں عمران بھائی مدنی چینل کا جب سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلا مشورہ جو چینل کے بارے میں آیا وہ کس کا آیا اللہ تبارک و تعالیٰ سفر امیر علیہ سنت تمام مبلغی مبلگات شعبہ جات کو سلامت رکھے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ تذکرے چلتے تھے تذکرے کچھ اس طرح کے چلتے تھے کہ میڈیا کے ذریعے خرابیاں بہت کی جا رہی ہیں لہذا اس کو کس طرح روکا جائے تو مووی تو امیرت سنت کی بنی رہی تھی کیونکہ وہ مووی کا جو علماء کرام کے جو, جو, جو جواز کے فتوے تھے اس کے مطابق عمل تو شروع ہو چکا تھا اور سب سے پہلا دیدار میرت سنت بی سی ڈی آئی تھی اللہ اللہ اللہ اللہ تو مووی تو بن چکی تھی اب مووی کے ساتھ ساتھ اب یہ سلسلہ تھا کہ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں اور بی سی ڈی کا رجحان کتنا تو ٹی وی چینل آن کیا جائے لیکن اس میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو ہمیں انفارمیشنس تھیں جس کی وجہ سے ہم ہمت نہیں کر پاتے تھے کہ ہم یہ کر سکیں گے پھر کچھ تجربے کار اور پریکٹیکل لوگوں سے انفارمیشن کی جب کنفرمیشن لی گئی تو ان انفارمیشن میں کوئی جان نہیں تھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور ہمارے ملک کے اندر یہ تھا کہ آپ اگر چینل کھولتے ہیں تو کچھ اہم اصولوں کے ساتھ رہ کر آپ اس کو اپنے طریقے پر چلا سکتے ہیں جب یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اس کو ہم چلا سکتے ہیں اور اس طرح کی کوئی رسٹرکشن یا پابندیاں نہیں ہیں جو آپ کے لیے چلانا غیر شرعی ہو جائے تو پھر امیل سنت نے ایک اجتماع میں اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ اب دعوت اسلامی اپنا مدنی چینل آن کرے گی ماشاو ماشاو یہ ماشاو ایک اجتماع تھا غالباً کوئی امیر سنت پیچھے کی طرف سے مزاق... تا... نی... نہیں وہ اجتماع بھی... تھا وہ بڑا اجتماع تھا اب شب برات کا اجتماع تھا یا کوئی اور اجتماع تھا تو اس اجتماع میں میری سنت نے یہ ماشاء کی زیارت بھی ہو رہی ہے اس اجتماع م... میں ملت سنت نے اعلان فرمایا تھا اور پھر ہمارا ایک نے شورا کا ایک مدری مشورہ ہوا اور اس مدری مشورے میں پھر یہ تھا کہ اس کو اون کیا جائے پھر کیسے چلے گا کیا چلائے گا کون چلائے گا اس کے بارے میں تھوڑا بہت غور کیا گیا پھر اس کا پروسیس شروع کیا گیا ڈاکومینٹیشن اور جو ایک اصولی طریقے کار ہوتے ہیں وہ کیا گیا اور الحمدللہ بہت ہی مختصر سے وقت میں میں ان تمام تر عاشقان رسول کا آج ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس گھری بھی جس پر ہم فرسٹ ٹائم مدنی چینل کی پرمیشن لینے کے لیے گئے تھے تو ہمیں انہوں نے تعاون کیا وہ حکومتی طور پر تھے یا وہ اپوزیشن کے طور پر تھے یا وہ کسی اور سیٹ پر تھے مگر ان کو دعوت اسلامی سے کیونکہ دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک ہے یہ جانتے ہیں لوگ کہ یہ غیر سیاسی تحریک ہے یہ صرف تبلیغ کرتی ہے نکی کی دعوت دیتی ہے اور مسجد بر تحریک پر یہ کاربن رہتی ہے تو کئی, کئی ایسے سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہیں جو دعوت اسلامی کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ تعاون کرنے کو یہ اچھا جانتے ہیں الحمدلہ. بدلے میں کوئی ایسا کو ریٹرن ان کو چاہیے ہوتا ہے ایسی چیزیں بازار ہمارے سامنے آئی نہیں ہیں تو ان کا بھی تعاون رہا پھر ہمارے حاجی یافور اطاری ہیں بھائی مرکزی بھائی مدر باشا شورا باشا کے رکن وہ ہیں ہمارے حاجی عمران گیگی ہیں حاجی ابو سعد ہیں ریاضی دی ان دنوں میں بڑے ساتھ ہمارے حاجی ابو شادر تھے باشا باشا یہ ساتھ آپ بار بار میرا تذکرہ کر رہے ہیں تو پوری ایک لوگ ہوتے ہیں ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ چینل ہوتا کیا ہے بس ایک بات یہ تھی کہ نکلا تھا زمان مرشد سے حق اور اس کو پورا کرنے کا ایک دھن تھی کہ نکل گئی ہے پیر کی زبان سے تو کسی نے کہا اس کا نام یوں کر دیں اس کا نام یوں کر دیں تو اس کا یوں کرتے ہیں ہم کیا زبان سے نکلے بدنی چینل آلہ... تو نام بدنی چینل نہیں رکھے گا اس طرح کی چیزیں ہوتی گئیں آپ کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ نام چوری ہو جائے گا بعد کا ہوتا نا لوگ ناموں کا بھی نام لوگ اناؤنس نہیں کرتے نام لوگ بولتے نہیں. ایک چیز فیس کے پاس رکھو تو چوری کا ڈر نہیں رہتا اللہ اللہ تو ہو گیا بعض نے کہا کہ یوں یوں میں كیار پیر صاحب نے كہا کہ آپ کوشش كرتے رہو کرتے رو كرتے رہو اور الحمد للہ ربی المین میرا اسلام آباد میں اجتماع تھا رات کو اور میں وہ پہنچا تھا پرمیشن ملی نہیں تھی اللہ میرے یافر کو سلامت ركھے رہو نے شورا, آمین شورا آمین آمین آمین میں جب سویا كہ چلو میں اٹھوں گا زور پڑوں گا میں یافور آج تو اسلام آباد آیا ہوں رات اجتماع كچھ كرو یار پرمیشن آ مل جائے نا رمضان مبارک شروع ہو ہم یا پرمیشن ہوگی تو کریں گے کچھ بہت تھی تو وہاں بہت تھی میں سویا اب جیسے میں اٹھا نا تو ایک پتا اس کا ایک انداز اس سوفے پر یوں جعفور پر بیٹھے ہوئے تھے ہمیں اٹھ کے اچھا جہاں میں لیٹا تھا وہیں نیچے زمین پر لیٹا ہوا تھا تو وہ سوفے پر بیٹھے ہوئے تھے میں اٹھا تو بالکل میں اٹھائی ہوں یافر خیریت تو ہے پرمیشن حق اللہ اللہ پرمیشن لیا پرمیشن بالکل اچھا حاجی شاہد ہمارے پاکستان کے کامان تھے وہ بھی ہم تین ہی تین ہی مطلب میں میں نے کہا یافور کس کس کو بتایا ہے مطلب ہاتھ میں پہلے آپ کو بتایا اب میں نے کہا میں کیا کروں مجھے بتانا سب سے پہلے میری جان کو تو اچھا میں بولوں کہ ان کو بھی میں ایسے بتاؤں گا جیسے مجھے پتا چلا تو میں گھڑی دیکھوں تو میں کہا یار ان کے بھی اٹھنے کا تو ٹائم ہے اچھا واپا کا ایک معمول اس وقت اس میں سوتے تھے معمول یہ تو جب اٹھتے تھے نا اٹھتے ہی پہلے اپنا اس سونے کا جو کمرہ ہے اس کا دروازہ کھول لیتے تھے اس کے بعد استنجا وضو وغیرہ کی طرف جاتے تھے یہ ایک روٹین معمول تھا میں اسلامیہ تم ہے نا وہ جو باپا جی اس خبر میں سوئے نا اس دروازے کے منہ پہ بیٹھ جاؤ ہمیں وہاں بیٹھ جاؤ اور جیسے دروازہ کھلے نا آپ کہنا کہ عمران سے بات کریں تو وہ بھی بیٹھ گئے اب میں بھی انتظار کر رہا ہوں اتنی تھا کہ یہ ٹائم ہے دروازہ کھلنے کا پانچ منٹ اوپر نیچے پاپا کے بولے شیڈیولنگ ایک شیڈیول شیڈیول پر پڑے تو وہ بیٹھ گئے اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا وقت تو وہ مجھے گھنٹی بجی اور اچھا انہوں نے جب کہا کہ عمران خان سے بات کرنی ہے تو امیر سنت کا بھی اندازہ ہے کہ اس کو میری روٹین کا پتہ ہے کوئی خاص ہوگا تب ہی مجھے یہ اس طرح اس نے کال کا کہا ہے تو میں نے لیا تو وہ پاپا نے کہا سلام وغیرہ کے بعد میں کہ خوشخبری سنو پاپا نے کہا کیا پرمیشن ملی وہ چلے گی پرمیشن مل گئی ماشاء اللہ وہ تھی ایک ایسی نہ چیز پاپا کو بھی پتا تھا کہ پروسس میں ہم وہاں بیٹھ کر نظم لکھا کرتے تھے مدنی چینل جو, جو مدنی چینل سنتوں کی لائق یہ اس کی پرمیشن سے پہلے کا کلام ہے یہ سمجھو کہ یہ مدنی چینل کا کانسٹیٹیوشن ہے اللہ یہ جو نظم ہے نا مدنی چینل کا یہ کانسٹیٹیوشن ہے کہ مدنی چینل ہے کیا کرے گا کیا صاحب ایک شیر پڑھیں <تصالح> اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نو سال میں وہ مدنی چینل اُن شعر پر چل رہا ہے کانسٹیٹیوشن پر چل رہا ہے اصولوں پر چل رہا ہے اور اس کے مقتے پر چل رہا ہے کہ مدنی چینل کے لیے جو کا تو اس پہ اور خدا کی اور کرم سرکار کا تو وہ پھر وہ اثر کی نماز وغیرہ بپا نے جماعت میں تو اسلام آباد میں تھا میں نے یادی شاید کر دیا شاید کیا کر رہے ہے پر بھی ہاتھ میں آ گئی ہے کل جمے رہتے چلا نہ جاؤں واپس یہاں کا اشتے آپ سنبھال لو وہ کے اندر تھی ترکیب پہلے ملک بھر کے دورے ہوتے تھے ہمارے جی جی تو حجی شاید بھی سمجھئے بولا ہاں نکلو میں فوراً آیا رات کو مدری مشورہ کیا جو ہمارے اسلامی بھائی تھے جو ساتھ چل رہے تھے یہ پورا جو بنا رہے تھے یہ سب چیز چل رہی تھی میں کہا میں یہ کل کافی جمعے رہا تھا کل پاپا کو اجتماع کا لائف کرنا ہے اب سیٹلائٹ کہاں سے گا وہ پتہ ہے کچھ نہیں تھا انہوں نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی میرے گا یار سمجھاؤ نہیں نا جو کہتا ہوں کرنا نا ہے یار کس کے پاس جانا ہے کیا کرنا ہے کس سے بات کرنی ہے اب مجھے بولو میں چل رہا ہوں اللہ میرے ذمہ دار اسلام بھائی کو سلامت رکھے ماشاءاللہ اللہ یعنی یہ ہوتا ہے نا اتر دعوت اسلامی کو اللہ تعالی نے یہ کرم کیا ہے کہ اس تحریک کو اللہ تعالیٰ نے بات ماننے والے لوگ دیے شوق یعنی میں یہ मشاء کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں عمران یوں کرتا ہے اطر یوں کرتا ہے سلمان یوں کرتا ہے فلاں یوں کرتا ہے ہم لوگ کیا کوئی ایک فرد کیوں نہیں کر سکتا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ دے دیے ہیں کہ اس کے کہنے پر وہ عمل کر لیتے ہیں اور یہ ہو رہا ہوتا ہے الحمد للہ ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں کوشش کی اوبھی تیار کی فلاں اس کو اوبھی بول دیں یہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آپ کو میں کیا ہوں لوگ ایسے پتا نہیں ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کچھ بھی نہیں پتا تھا یہ ہے نا یہ جو آپ کے سامنے یہ سیٹ بنا ہوا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سیٹ بھی بنتے ہیں اللہ میں کہتا تم لوگ مجھے جو تجربے کار پروفیشنل وغیرہ بولے تم لوگ کرو گے کیا چینل آپ لوگوں کو آپ کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے ہی نہیں کیونکہ لوگ تو سات سات سال پانچ پانچ سال تو چینل کی پلاننگ کرتے ہیں کرنے کے بعد پھر کو اور ہمیں چھ ماہ کے اندر اندر پرمیشن مل گیا اور چھ ماہ کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ چینل لانچ کر دو ہمارے اسٹوڈیو تیار نہیں ہے ہماری بلڈنگ تیار نہیں ہے ہمارے کمرے تیار نہیں ہے ہمارے اکوپمنٹ تیار نہیں ہے یہ چینل سبز ہے کہ وی ٹی آر ہوتے ہیں وی ٹی آر ایک دو سامان ہم نے لیے تھے اور کمپیوٹر لے لیے تھے ہمیں کہ یار ہمارا اجتماع ہے ہمارے بیانات ہیں ہماری ناطخانیاں ہیں ہم یہ کرتے رہیں گے اور یہی مش <laughs> وہ بنتا رہا چلتا رہا بٹن کس نے لوایا ہے سب سے پہلا وہ جو جو ہوا تھا اس کا بٹن بھی کوئی وہ ڈائریکٹر تھے ہم تو نہیں پتا تھا کہ بٹن مٹن ہوگا یہ ہوگا نا وہ ہوگا ہم تو باپا وہ مدنی باپا کو بھی دکھاتے رہے مدنی چینل سر میں تو وہاں اوپر لائیو کی تیاری میں تھا اور میرے سنوں سے مشورہ ہوا کہ بھائی ہم کو براہ راست کرنا ہے ذمہ دار آ رہا کہ شورا جو اس ٹائم تھے ان کو کہا ہوا تھا کہ آج وہ لائیو ہو جائیں گے تھوڑا بہت اب اتنا واٹس اپ کا دور تھا یہ تھا اتنا وہ تھا نہیں اب جو تھا وہ بھی بہت خوش تھا ماشاءاللہ بات کہ دھند تھی ایک دھن تھی کہ ایک ایسا چینل آنا چاہیے کہ جو عین شریعت کے مطابق امت کے رہنمائی ماشاءاللہ ایک تھی نہ اس میں کمانے کا خیال تھا نہ کوئی کمرشل کا خیال تھا نہ ہے نہ اس میں کچھ ایسی چیز نہیں تھی وہ ایک ہی دھند تھی کہ اس میڈیا کے ذریعے جو کچھ عقائد اخلاق اور کردار کی تباہی کے جو اسباب کیے جا رہے ہیں کسی صورت کا اس باب کیا جائے اور لوگوں کے عقائد کا ان کے اعمال کا ان کے کی اخلاقیات کا تحفظ کیا جائے مدنی چینل اس کے لیے آیا مدنی چینل غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینے آیا مدنی چینل مسلمانوں کو عمل کی دعوت دینے مدنی چینل آیا تاکہ گھروں کے جھگڑوں کو امن سے بدلا جائے مدنی چینل آیا کہ آپس کے جھگڑوں کو پیار و محبت میں بدلا جائے مدنی چینل آیا تاکہ عشق رسول کی شمع کو مزید فروزان کیا جائے اس کو مزید روشن کیا جائے مدنی چینل آیا تاکہ دلوں میں صحیح محنوں میں خوف خدا پیدا کیا جائے مدنی چینل آیا تاکہ بے پردگی کو ختم کر کے پردے کا ماحول بنایا جائے مدنی چینل آیا تاکہ ویران جو مسجدوں کی ویرانی ہے اس کو آباد کاری میں بدلا جائے مدنی چینل آیا اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا جائے مدنی چینل آیا تاکہ شیطان کو ناکام مراد کیا جائے حق اس میں مدنی چینل کس قدر کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے یہ فیصلہ ہمارے ناظرین کریں گے اور کر رہے ہیں ہمیں تاثر دیتے ہیں مدنی چینل جب آ رہا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ دعوت اسلامی کے پاس لوگ نہیں آئیں گے لوگ گھروں میں بیٹھ کر اپنا کام کر لیں گے مگر اس وقت بھی امیر تاثر کی تردید کی تھی جب مووی اور چینل کی باتیں چلیں تھیں کہ ایسا نہیں ہے اور آج دنیا نے دیکھا کہ مدنی چینل کے آنے سے دعوت اسلامی کی مووی کے آنے سے اسلام اور دین کو جس قدر فروغ حاصل ہوا اس کے پیغام کو اور لوگ جس قدر جگد اور جگہ دعوت اسلام کے قریب آئے ان کو پتہ چلا کہ ایسا بھی اس زمین پر ہو رہا ہے ہم سوچتے تھے کہ جو فیدان مدینہ میں یہ مرد کلندر کر رہے ہیں حق وہ حق یہی حق آنے والے یہی دیکھتے تھے جو سودا بندی چینل پہ دیکھ رہے نا یہی دیکھتے تھے اور ہم جیسے لوگ سوچتے تھے کہ یہ پرسنالٹی کو دنیا کب دیکھے گی تو پتا چلے گا کہ یہ کون سی شخصیت ہے جو اس وقت زمین کے حصے میں بیٹھ کر لوگوں کی تقدیروں کو بدل دیتی ہے ان کے دلوں کو بدل دیتی ہے اس کو کوئی ایسی صورت ہو جس کو دنیا دیکھے کہ اس زمین پر ایسی بھی کوئی پرسنالٹی ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں مدنی چینل جیسی نعمت دی اور دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کے ذریعے میرے پیرو و مرشد اس گھر میں پہنچے جس گھر والوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا کہ زمین پر ایسی بھی شخصیت دیتی اللہ دیتی اللہ ہے الحمد للہ شاج مرحبا, مرحبا. مجھے بولنا دے گا تو میں تو مدنی چینل بیٹھا ہوں تو بولتا ہی گا اللہ, اللہ, اللہ. اللہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر جاوید احمد عرب شریف سے بات کر رہا ہوں نگران شورا اور سلمان بھائی اور تمام پورے مدنی چینل کو نو سال مکمل ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں الحمد مدنی چینل ایک اسلامی چینل ہے جو ہم دیکھتے ہیں در حقیقت مدنی چینل دیکھتے ہوئے میرا ذہن بنا اور میں نماز کا پابند بنا الحمد عرب شریف میں مجھے ایز اے ڈاکٹر کام کرتے ہوئے ڈیڑھ سال پورا ہو گیا پہلے میں پاکستان میں دین سے دور تھا لیکن پھر میں یہاں پہ آیا جاب کے سلسلے میں تو یہاں پہ صرف مدنی چینل ہی دیکھتا رہا گھر والوں کے ساتھ تو الحمدللہ دیکھتے دیکھتے میرا ذہن بنا اور امیر اہل سنت بابا جان کا میں مرید بنا عمران بھائی حبیب بھائی سب کے پروگرام میں شوق سے دیکھتا ہوں مدنی با... چینل مطلب ٹی ب... وی چینل دیکھ کر نمازی بن جانا اللہ ٹی وی کو دیکھ کر نیک بن جانا ٹی وی نیک بنانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے یہ ذہن مگنی چینل کے ذریعے ملا اللہ اللہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ کیا ایسا چینل بھی چل سکے گا کہ جس میں عورت نہیں ہوگی کیا ایسا چینل چل سکے گا جس میں میوزک نہیں ہوگا کیا ایسا چینل چل سکے گا جس میں کمرشل نہیں ہوگا ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوگی اس وقت بھی عزم تھا آج بھی عزم ہے کہ ایسا چینل چلا ہے جس کا نام مدنی چینل ہے اور انشاءاللہ یہ آئندہ بھی چلتا رہے گا کا تعاون ضروری ہے ماشاءاللہ مدین شریف میں ملے ایک ہماری میڈیکل کی فارماسیوٹیکل فیلڈ کے جنرل مینیجر پورے یعنی کنٹری لیول پر وہ جنرل مینیجر تھے انہوں نے اپنا تعارف کروایا فوبان کچھ لینے کے لیے آگے بڑھا تو ان کے پیچھے پیچھے وہ چل رہے ہم سب زالیوں کے سامنے حاضر تھے تو وہ آئے اور ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے سلام دعا ہوئی انہوں نے کہا میں اپنا تعارف ان کا نام بھی مجھے علم ہے اور ان کا نمبر بھی محفوظ ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے جب اس مننے کو دیکھا سبزی مامے میں تو میں نے پوچھا بیٹے کہاں سے کیسے تو انہوں نے بتایا کہ میرے بابا وہاں بیٹھے ہیں وہ ہمارے پاس سب زیادہ سرکار کے روزے کے سامنے اور آ کے جو اس نے ہی سب آنسو بہائے اور جو اس نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری فارماسٹیکل فیلڈ کیسی ہے ہمیں پتا ہے اس بات کا ہماری اپنی فیلڈ ہے اس نے کہا اسی طرح رات کو میں اپنی فیلڈ سے بارہ ایک بجے کے قریب گھر پر آیا تو اسی چینل میں چینج کرتا کرتا کرتا کرتا کرتا آپ لوگوں کے چینل کے پاس آیا اور وہاں نگرانی شورا کا بیان چل رہا تھا اور میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا پھر آگے گیا مگر پتہ نہیں کیا ہوا میرا دل دوبارہ پلٹ کر آیا نا اور میں پھر ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بہرحال یہ سلسلہ اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ہوتا میں دس پندرہ منٹ دیکھتا اور پھر آگے چون کر لیتا مگر پھر میرا دل پلٹ پلٹ کر اسی چینل کی طرف آتا کہنے لگے کہ آپ اعتبار کریں یا نہ کریں مجھے ایسا لگا کہ بس یہیں پر سکون ہے یہیں پر قرار ہے کیا میری زندگی کیا میری فیملی کی زندگی اس قدر بتدیش تبدیلیاں آتی چلی گئیں کہ اس ایک سال میں کبھی میں نے تصور نہیں کیا تھا کہ میں کہاں ایک چھوٹی سی ترقیب میں تھا کرتے کرتے آج کنٹری لیول پر آیا مگر مجھے دل میں کبھی خیال نہ آیا تھا کہ میں مکے شریف بھی جاؤں گا مدینہ شریف بھی جاؤں گا نمازیں بھی پڑھوں گا کبھی مجھے خیال نہ آیا مگر جب سے آپ کا چینل دیکھا ایک سال کے اندر اندر میری پوری فیملی چینج ہو گئی ہے وہ روئے ہی جا رہا جی صاحب اور بولے جا رہا بولے جا رہا بولے جا رہا رہ رہ، رہ، کہ نہیں کل میں اس, اس ایک سال میں دو دفعہ حضو کی بارگاہ میں حاضر ہوں Allah. Allah. اور صرف مدنی چینل کی بہاریں اور برکتوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدنی ماحول کو جو بہاریں عطا کی ہیں مدنی چینل جو آپ لوگوں نے آن کیا ہے انقلاب انقلاب برپا کر دیا عرب ممالک میں مدنی چینل دیکھنے والوں کی ایک تعداد ہے ان کو ہماری پتہ کون سی چیز بہت پسند ہے سلو الحبیب ایسے ہی عرب دنیا کے لوگوں کو میں نے دیکھا واپس ایسے ملتے ہیں ایسے ملتے ہیں اور وہ اس طرح اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم کو تو آپ کا بولنا نہیں سمجھ میں آتا آپ کو دیکھتے تو اچھا لگتا ہے اور آپ کا سلو الحبیب سنتے ہیں ماشاءاللہ سن ضرور جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ابوکر صدیق اسرور سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ مثالی معاشرہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور کافی معلومات سیکھنے کو مل رہی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ مدنی چینل کو نو سال مکمل ہو رہے ہیں اور ہم جب سے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ہم تو کوئی اور چینل دیکھتے ہی نہیں ہیں الحمدللہ بہت ہی اچھا چینل ہے اور نو سال کے موقع پر میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر یہ چینل جو مدنی چینل کیبل پر آتا ہے اگر یہ کیبل کے بغیر بھی آنا شروع ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہوگی ہم تو کیبل ہی گریں گے اور کوئی اور چینل دیکھتے نہیں ہے جیسا کہ پی صاحب کا یہ نے فرمایا ہے کہ فلم ڈرامے یا دوسرا چینل نہیں دیکھنا چاہیے اس لیے ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں اور یہ گزارش ہے کہ اگر یہ کیبل کے بغیر بھی آنا شروع ہو جائے تو ہم بہت مہربانی ہمارے گھروں پر بھی رشت لگی اور ہمارے گھر میں مدی چینل کے لوگ کچھ آتا نہیں ہے انشاءاللہ اس کے ذرائع ہیں اللہ کی رحمت سے ٹیکنیکلی طور پر اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ ذرائع آپ کو مل جائیں گے یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہمارے پاس بڑی تعداد وہ ناظرین کی ہے جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اور کوئی آپشن ہونا بھی نہیں چاہیے اب وہ ذائر روزانہ ان کو جب بھی آن کرنا ہے مدنی چینل ہی انہوں نے دیکھنا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے خوش آئند چیلنج ہے خوش آئند چیلنج ہے کہ ہم آپ کو ہر وقت یا وقتاً وقتاً ایسی ہی سلسلے دکھائیں کہ جس سے آپ جب بھی مدنی چینل دیکھیں آپ کو کہیں بھی اکتا نہ ہو شوق اور آپ کو فوائد ہی حاصل ہو اور ایسے آپ کو ایک نہیں بے شمار لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ اب سوائے مدنی چینل کے ہم کچھ بھی نہیں دیں الحمدللہ الحمد للہ یہ اور اس طرح کے کئی اور بھی ناظرین ہوں گے کہ جو واقعی یہ بےچارے سمجھتے ہوں گے کہ کیبل کے علاوہ مدنی چینل نہیں آتا تو اس کا آپ نے فرمایا کہ ڈش لگی ہوئی تو اسلامی کے ذہن میں یہ بھی ایک ہوتا ہے چونکہ ٹیکنیکلی یہ اتنے ساؤنڈ نہیں ہوتے بیچارے تو ان کے ذہن میں تو ڈش یار بہت مہنگی پڑتی ہوگی تو ان کی خدمت مرضی کہ الحمد اگر آپ مارکیٹ جائیں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ ایسی بہت سستی آسان ڈیوائسز مل جائیں گی کہ جن کے ذریعے سے آپ تکنیکی طور پر معلومات لیں گے کہ صرف ہمیں مدنی چینل چلانا ہے تو آپ کا تین سے پانچ ہزار کے اندر اندر کام ہو جائے گا اور اگر آپ ایک دو تین حضرات جو آپ کے محلے والے ہیں وہ مل کر ترقی بنائے تو پانچ سو ہزار روپے زیادہ کی ترکیب نہیں بنے گی اور آسانی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین آپ صرف مدنی چینل سے استفادہ کر سکیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں شاہد حسین ابتاری سردار آباد سے بات کر رہا ہوں اسی طرح سے تمام آشقان امیر علی سنت اور آشقان شورا اور آشکان مدنی چینل کو مدنی چینل کے مدنی نو سال بہت بہت مبارک شرا کی بارگاہ کا میرز ہے خود اس الیکٹرانک مبلک کی مدنی بہار ہوں ایسا فلب بیک سلسلے میں بھی کال کی تھی تو آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ جلد ہی کوئی تنظیمی ذمہ داری لوں گا تو آپ نے کہا تھا کہ درخت دینا بھی تنظیمی ذمہ داری ہے الحمد صدقہ میرے علیہ کا یکم رمضان سے درس دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جیم درس دے رہا ہوں مسجد درس ہے جی چوک درس ہے اور گھر درس ہے اور درست جو ہے وہ فیضان رمضان سے جاری ہے نگرانی شراکی بارگاہ میں استقامت کی دعا کی درخواست ہے اللہ پاک مدنی چینل اور آپ کو بہت بہت بہت برکت السلام علیکم و رحمتہ اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ ماشاء اللہ فرمانے کے بہت شکریہ اللہ آپ کو اور برکت استقامت بھی ع فرمائے امید. آج ان شاء اللہ مدینہ میں جیسے تراوی ختم ہوگی تراوی کے ختم ہوتے جو تراوی کے ساتھ جو کے جو نفل وغیرہ پڑے جاتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں گے اور یہ شکرانے کے نفل انشاءاللہ مدنی چینل میں براہ راست بھی دکھائے جائیں گے انشاءاللہ. میری تمام عاشقان رسول سے مدنی نتیجہ ہے اسپیشل اسلامی بہنے جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں آج مدنی چینل کے 9 سال پورے ہونے پر شکرانے کے نفل پڑھیں خوشی کا موقع ہے نعمت کا موقع ہے اور دعوت اسلامی کا یہ انداز اسلام و دین کی تعلیمات کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ انداز اختیار کریں کہ ہم خوشی کے موقع پر اللہ کی نافرمانی تھوڑی کریں گے نانے بازے تھوڑی بجائیں گے عورتوں کو تھوڑی نچوائیں گے اللہ گلا اور اللہ کی نافرمانی والے کام تھوڑی کریں گے یا اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرے اور میں امید کرتا ہوں کہ آج ان اللہ اللہ کے حضور بدنی چینل کے نو سال پورے ہونے کے شکرانے میں لاکھوں سجدے ہوں گے ان اللہ ہزاروں سر اللہ کے حضور انشاءاللہ یہ جھکیں گے سدا کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ مولا تو نے یہ نعمت عطا کی ہے دلازم اور دلازم ہمیں زوال نعمت سے بچا آمین یہ بھی آخر آخر دنیا میں تاریخ ہو گیا اسٹائل ہوگا ماشاء اللہ عز آخر آخر آخر آخر شکرانے کی نفل ادا کرنا گھروں میں انشاءاللہ شاء یہ برکتیں اللہ نے چاہ تو دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ لوگ گھروں میں دیکھیں گے سلو البی اللہ بھی بہت سارے ناظرین ہیں جو اپنی مبارکباد دے رہے ہیں مدنی چینل کا جو آ, نمبر دیکھ رہے ہیں وہاں جو میسیجز آ رہے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ نگران شورا اور تمام ٹیم کو ڈیرا اسماعیل خان سے محمد سلیم تاری کی مبارکباد قبول ہو مبارک بہت, جی. جی. آ, بہت شکریہ جی آ, نام یہاں ان کا منشن نہیں ہے بر نو سال پورے ہونے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں بہت شکریہ, شکریہ جی آ, یہ شاہی بال سے میسج ہے اللہ تعالی مدنی چینل کو دن دگنی اور آج چگنی ترقی عطا فرمائے uh, عمران بھیا آپ کو مدنی چینل کی نویں سالگرہ مبارک ہو علی حسین فرام پنجاب ضلع بکھر uh, جی ٹھیک ہے جی یہاں uh, سے کے ڈبلیو ایل خانواز سے میسج ہے جی مدنی چینل کے نو سال پورے ہونے پر مبارکباد قبول فرمائے اللہ میر السنت کو سلامت رکھے یہ ہے جی جڑا مالا سے میسج ہے نگران شرا اور تمام مبین کو مدنی چینل کی سالگرہ یہ بہت بہت معلوم جب مدنی چینل شروع ہوا تو چند ایک مبلگین تھے شروع ہوا اس وقت بھی لوگ باتیں کرتے تھے کو ہے نہیں کو اور رہے نہیں وقت لگتا ہے اللہ حسن زن کی نعمت سے ہمیں مالا مال کرے آج مجموعی طور پر قاری صاحبان نات خان ملک اور بیرون ملک کے مبلگین اگر ہم پرفارمنس لیں یہ مدنی چینل پر جو آ کر اپنے کوئی نہ کوئی پرفارمنگ کرتے ہیں ان کی تعداد اس وقت 192 ہو چکی ہے ماشاءاللہ 112 کیا بات بارہ میں ایک سو بلال بل بل بل نظیر بھٹ ہیں سری نگر کشمیر سے ان کی طرف سے بھی مبارکباد کا میسج ہے ماشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ جز اردو کے ساتھ ساتھ انگلش چینل کا آنا بنگلہ دیش چینل کا آنا ان نو سالوں کے اندر الحمد اللہ کی رحمت سے بہت بڑی اچھی الحمد للہ الحمد للہ الحمد اخراجات بھی اس کے بہت ہیں نو سال پورے ہونے پر یہ بھی نیتیں کریں کہ مدنی چینل کے اخراجات میں اپنا حصہ ملائیں گے دعوت اسلامی کو چندہ دیں مدنی احتیاط دیں اس میں مدنی چینل بھی چلتا ہے الحمد للہ تو دل کھول کر دیں یہ اصلاح امت کا بڑا ذریعہ ہے مدنی چینل شل چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شہزاد تاری مرکز اولیا لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا یہ سوال تھا پروگرام میں مدنی چینل کی وجہ سے میر اللہ سنت کی ظاہری زندگی ہم پر آیا ہوگی ہم نے دیکھا کہ میر اللہ سنت ظاہری زندگی برائے مہربانی ان کی تنہائیوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تنہائی کی زندگی ظاہری زندگی سے زیادہ بعم ہے اللہ... یہ ہے بعض اوقات کئی ایسے افعال اعمال ہوتے ہیں جو شرن جائز بھی ہوتے ہیں درست بھی ہوتے ہیں لیکن عوام کے سامنے ہونے سے عوام بعض وقت اس کے متحمل نہیں ہوتی تو وہ آپ کے تنہائی میں ایسے عمل پائے جاتے ہیں آپ کو استقامت اللہ تعالیٰ نے کی ہے آپ کے سونے کے کھانے کے پینے کے چلنے کے اٹھنے کے بیٹھنے کے لکھنے کے پڑھنے کے جو آپ کے ایک معمولات ہیں وہ اتنے خوبصورت اور اتنے شریعت کے دائرے میں رہ کے اور اتنے ثواب کی حرص کے ساتھ ہیں ڈیفنے اس کا بھی برا ایک سلسلہ ہوگا سب کچھ سب کچھ قربان آپ نے وہ دکھا بھی دیا تھا نا ایک نماز ادا فرما رہے تھے وہاں دیکھیے ان کی نفاست ان کا وضو خانہ ہے نا خود ان کی نفاست کی بہت بڑی دلیل ہے یہ خود اپنا وضو خانہ کس طرح مینٹین کرتے ہیں اور اپنے وضو خانے کو کس طرح صاف ستھرا رکھتے ہیں اور اپنے وضو خانے کی کس طرح یہ ترکیب رکھتے ہیں یہ ایک خالی وزو خانے نے ماشاء اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مدینہ شریف سے آسی عرض کر رہا ہوں اللہ زبل مدنی چینل کو دن چھبیسویں رات اکتالیسویں برقتیں ترقی آتا فرمائے اور آپ سب السلام بھائیوں کو بہت بہت بہت مبارک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ मشاء وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ بہت بہت شکریہ میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے گھروں میں مدنی چینل کے ذریعے مدنی انقلاب آئیں جن کی ذات میں مدنی انقلاب آئیں وہ بھی کال کریں آج ہم آپ کی کالیں سنیں گے اور انشاءاللہ شاء ضرورت آپ کی کال چلائیں گے شکرانے کے نفل کے بعد بھی ان شاء اللہ ہم کچھ نہ کچھ آپ کو دکھائیں گے بھی اور چلائیں گے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ مذاکرے میں بھی ان شاء اللہ اس طرح کی کال ہمیں ملی تو ہم چلائیں گے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں میں اپنی ذات میں اپنے کاروبار میں اپنی دیگر چیزوں میں اپنے محلے میں علاقوں میں اپنی مساجد میں جو آپ نے بہتریاں دیکھی ہیں وہ بتائیں انشاءاللہ شاء آپ کی آواز ہو سکتا ہے کہ اوروں کو داود اسلامی کی محبت میں اور سرشار کر دیں آئیے چلتے ہیں سنت کی طرف ماشاوند.